تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آلے گی اگرچہ مضبوط قلوہ میں ہو اور انہیں کوئی بھلائی پہنچی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں کوئی برائی پہنچی تو کہیں یہ حضور کی طرف آئی تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہ ہوتے